اور خون خون سے محبت محدت پہ غتی عمل قبول ہوا پی شیرت سے مارخت حاصل پہ کوشش بھی محبت بیت پہ محبت محبت بھی یونیں اولاد کنسٹ بیت بھی اور خوں محبت پیسہ اولاد رسول کن سادات کن جو خون محبت محبت پہ سے خون لدا سے پہ امبر سم بھر پہ عزت پہ حرمت پہ تعظیم پہ